تا اللہ علیہ العظیم وصلت رسوله النبی الولی الكریم ونحم على ذلك لبن الشعین والشاکرین والحمد رب العالمين دلوش شریف عن اللہ صلی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی گفتگو کا جو سلسلہ چند جمع شرائط مغفلت کے عنوان سے شروع ہوا تھا اور مغفلت کی شرائط میں سے آٹھ شرطیں بیان ہو چکی ہیں آج کی ملاقات میں میری کوشش ہوگی کہ ہم آخری دو شرائط بھی بیان کر دیں اور یوں یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچ پیش نظر آیت مبارکہ سورہ احزاب کی پینتیس نمبر آیا جس میں اب تالا شاہوں نے دس صفات بیان کر کے فرمایا کہ جو مرض یا عورت ان صفات کو اپنائیں گے وہ بخشے جائیں گے اور ان کے لیے بڑا عجوب ثواب ہے اس میں بنیادی طور پر مغفلت کی پہلی شرط اسلام بیان ہوئی دوسری شرط ایمان بیان ہوئی تیسری شرط کے بیان ہوئی اور چوتھی شرط سچ اور پانچویں شبد اور چھٹی شرط روزہ اور سادویں شرطاشین و الخاشات خوشبو اور پرہیز اور روزہ اور سطح یہ آٹھ شرطیں بیان ہو چکے ہیں آج کی شرط ہے ولحافین فروج ہوں ولحافظات کہ اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ <وَلَّكِرَات> کرسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں حفاظت ناموس یہ بہت بڑی چیز ہے چاہے مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے مگر حفاظت ناموس بہت بڑی ویلیویبل چیز ہے خاص کر اسلامک سوسائٹی میں حفاظت ناموش بہت ویلیویبل ہے نسبتاً دوسرے معاشروں میں عزت و ناموس کی حفاظت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی مگر اسلام جب بھی بات کرتا ہے تو عزت و ناموس کو پرائورٹی دی جاتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جو بندے جو بندے مجھ سے جتنا سلو ہو سکتا ہوتا ہے یہ دوسرا واقع ہے بلیک سلو کر تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جو مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں وہ اپنی عزت و ناموز کی حفاظت کرنے والے اور اپنی عزت پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے والی احمد اللہ بھائی کو جس کو مزید کم کر دیں جی ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے جی تو میں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزت و ناموس کو اسلام فوقیت دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت طاہرہ نے جہاں بہت بڑا ولی ہو ولی اللہ ہو جس نے پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری ہو اور اللہ کی رضا کو اس نے اپنا مقصود بنایا ہو مگر وہ شخص اگر خودکشی کر کے مرتا ہے یعنی خود اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو خودکشی اسلام میں حرام ہے لہذا بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اگر خودکشی کر کے کا ارتقاب کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ آدمی حرام موت مارا یہ آدمی حرام موت مارا گیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں مگر عزت و ناموس کی اتنی ویلیو ہے کہ شریعت طاہرہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہاری عزت و ناموس خطرے میں ہو اور تم مکان کے بالائی حصے میں ہو تو وہاں سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کو ختم کر لو اگر تمہارے پاس کوئی تیز دار چیز ہے خنجر یا کوئی چھری وغیرہ تو وہ مار کے اپنے پیٹ میں اپنی زندگی کو ختم کر لو اپنی عزت کو بچا لو جب تم عزت کو بچا لو گی تو تم خودکشی کا ارتکاب نہیں کر رہی بلکہ تم شہادت کا رتبہ پاؤ تو عزت و ناموس کی اتنی ویلیو ہے اسلام کا اگر ہم غور کریں قرآن کریم میں جب بھی احکامات آتے ہیں تو ہر تعالی شاہ پہلے مردوں کا تذکرہ فرماتے پھر عورتوں کا جیسے اسی پیش نظر آیت میں بھی اور اسی طرح جب اللہ رب العزت نے چور اور چوری کی سزا کو بیان کیا تو فرمایا سارے کو چور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فخوئی دیا ان کے ہاتھ کاٹے جائے اب دیکھیں چوری جو ہے یہ عورت کی نسبت مرد کے لیے زیادہ معیوب ہے تو مفسرین کرام نے لکھا کہ پہلے مرد کا تذکرہ کیا کیونکہ مرد کے پاس آپشن بہت ہے یہ گھر سے باہر جا کر محنت مزدوری بھی کر سکتا ہے یہ اگر کسی چیز پر ناحق ہاتھ ڈالے اور چوری کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑے ایک کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے مرد کا تذکرہ فرمایا کہ اس سارے کو وہ سارے پتے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت عورت کا تذکرہ بعد میں لیکن جب زنا کا تذکرہ فرمایا تو وہاں مرد کو پہلے نہیں لائے وہاں عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا اذانیا تو اذانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا کہ دراصل بات یہ ہے کہ زنا جتنا بھی مرد چاہے کہ میں زنا کر لیکن اگر عورت اس کو قابو نہ دے اپنے اوپر اس کو قابو پانے کی وہ ہمت نہ دے تو مرد کی مجال نہیں کہ وہ زنا میں پڑ جائے چنانچہ زنا میں ہمیشہ پہل کے لیے عورت کی طرف سے اس کو جب ڈھیل ملتی ہے تو پھر مرد اس ڈھیل کا فائدہ اٹھاتا ہے لہٰذا حق تعالی نے یہاں پر زنا کے معاملے میں پہلے عورت کا تذکرہ فرمایا کہ و وزانی وز زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد تو بات یہ ہے کہ عزت و ناموس کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو وہ لوگ اپنے خالق کی نظر میں مقبول ہو جاتے ہیں خالق اور مالک ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو اتنے عظیم گناہ سے بچا لیا لہذا اللہ پاک کی نظروں میں اس کی ویلیو بن جاتی ہے چنانچہ ہم میں مرد ہو یا عورت اس کو اپنے آپ کو اس فحش گناہ سے روکتے رہنا چاہیے اور اس کے روکنے کا جو انداز ہے قرآن کریم نے فرمایا لا الزنا زنا کے اسباب کے بھی قریب مت جاؤ ہر طالب فرماتے ہیں کہ زنا تو گناہ ہے مگر اس کے جو اسباب ہیں نا ان کی طرف بھی مت جاؤ جیسے آپ کو اگر حیدرآباد نہیں جانا تو سہرا گوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ شہر کے اندر گھومتے رہیں اس راستے پر نہ جائیں جہاں آپ کو جانا نہیں ہے تو ہر تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ اب جو زنا کے اسباب ہیں ان سے بھی بچو اور ان سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلا سبب ہے وہ آنکھ ہے چنانچہ تعلی نے جیسے مرد مومنوں کو حکم دیا کہ قل للمؤمنین من اسی طرح اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا کہ, مومنات, من کہ مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ, کہ مبنی نگاہوں کو نیچے کریں صرف مرد نگاہوں کو نیچے نہ کریں بلکہ عورت بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے جس طرح مرد کے لیے غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانا حرام ہے اس طرح عورت کے لیے بھی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا حرام ہے اور یہ پہلا سبب ہے مفسرین کرام نے لکھا کہ بات انسان کی نظر دو چار ہوتی ہے پھر انسان بات چیت کرتا ہے تو کے لیے بھی حب تعالیٰ نے غیر محرم مرد اور, کو کرنے سے روکا اور حب تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے کو سمجھایا تو تمہارے لگ و لہجے کے اندر شیرنی اور مٹھاس نہیں ہونی چاہیے ہماری گنگا الٹی بہتی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری گنگا الٹی بہتی ہے ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ گھر میں سارا غیر و غذب ہمارے اخلاق پر نازل ہوتا ہے ہمیں اپنے اہل خانہ سے بات کرنی ہو تو سارا غصہ اترا ہوا چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں ناشکر پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب باہر کسی سے بات کرنی پڑے تو وہاں دونوں میں مٹھاس اتر آتی ہے دونوں میں شیرنی آ جاتی کہ لوگ کہیں کہ ان کا اخلاق اچھا ہے قرآن کہتا ہے نہیں گھر میں تمہیں میٹھا ہونا چاہیے لیکن جب تمہیں بیرون میں کسی سے بات کرنی ہو گھر سے باہر تمہیں کسی سے رابطہ کرنا ہو تمہارے لب و لہجے کے اندر مٹھاس نہیں بلکہ اتنا روکھا پن اتنا کڑوا پن ہو کہ تم بات کرو تو اگلے کو دوبارہ ہمت نہ ہو تم سے بات کرنے کا تم اپنا ضروری میسج کنوے کر دو پاس کر دو اپنی بات مگر اس انداز میں پاس کرو کہ دوسرے کو پھر دوبارہ ہمت نہ ہو یار یعنی چہرہ تو اس نے دیکھا نہیں اب ایک عام سی بات ٹیلی فون پر آپ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں اور اس کے لب و لہجے میں مٹھاس ہے شیرنی ہے سارا یعنی رکھ رکھاؤ کے ساتھ وہ آپ سے بات کر رہی ہے تو آپ کا دل فوراً فطری طور پر آپ کا دل چاہے گا کہ اس کا میں چہرہ دے گا یہ کیسی لیکن اگر اس کے انداز میں روکھاپن ہوگا اور وہ غصے والے انداز میں آپ سے بات کرے کیا بات ہے کیوں فون کیا ہے کیوں گھر پہ آیا ہمارے اور آپ نے کہا مجھے فلان صاحب سے ملنا ہے اچھا وہ گھر پہ نہیں ہے آئیں گے تو بتا دیں اب یہ جو روکھا پن ہے نا تو اس کے بعد گھر پر آنے والا یا ٹیلی فون کرنے والا دوبارہ فون کرتے ہوئے بیس مرتبہ سوچے گا کہ میں فون کروں گا اور اس چڑیل سے بات کرنی پڑ جائے گی اس کے دل میں چڑیل بیٹھ جائے گی تو اسلام اور قرآن اور شریعت جو ہے وہ زنا کے اسباب کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس تو دیکھنے میں بھی پابندی بات چیت کرنی پڑے تو اول ضرورت نہیں اور جب ضرورت پڑے تو روکھے پن سے بات ہونی چاہیے مٹھاس نہیں ہونی چاہیے اور تیسرا یہ تیسرا یہ کہ مخلوط محفلیں جو ہوتی ہیں نا مخلوط قسم کی محفلیں جس میں لوگ جا کر نہ وہاں پردے داری کا خیال ہوتا ہے اور بن کے سب جاتے ہیں تو مخلوط محفلوں کا سے اجتناب کیا جائے جتنی مخلوط محفلیں ہوں اس سے انسان کٹ جائے تو زنا سے بچتا رہے گا اس کے ناموس کی حفاظت ہوتی رہے اور جہاں دیکھیں نا مفسرین نے لکھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جو اندیا آئے ان میں سے سوائے حضرت موسا علیہ السلام کے کسی پیغمبر نے اللہ سے دیدار کا مطالبہ نہیں کیا کہ الہ العالمین میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سگ دنام موس علیہ السلام ہیں جو التجا کرتے ہیں کہ رب ارمی انض العدین میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نے لکھا کہ ان کے دل میں دیکھنے کی خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ اللہ پاک سے ہم کلامی کرتے تھے تو وہ ہم کلامی کے سبب انہوں نے سوچا کہ میرا رب کیسا ہوگا لہذا میں رب کو دیکھ لوں تو جہاں مخلوط محفلیں ہوں گی جہاں ہم کلامی ہوگی جہاں انسان بد نظری کا ارتکاب کرے گا تو وہاں پر پھر آٹومیٹکلی یہ خواہشات اٹھتی چلی جائیں گی لہذا آپ دیکھیں کہ آج ہم سب پارساں بنے ہوتے ہیں سڑک پر لیکن ہماری نظریں قابو میں نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر کو تو معاف فرمایا کہ اگر پہلی نظر اتفاقل پڑے وہ بھی اتفاقاً یہ نہیں کہ پہلی نظر ارادتاً پڑ گئی تو وہ بھی معاف جو اتفاقاً نظر پڑ جائے وہ معاف ہے لیکن اس کے بعد اٹھا کر دوسری نظر نہیں دیکھنا دوسری نظر دوبارہ دیکھو گے تو پکڑ ہو جائے گی تو منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم اور جو ارادۃۃ پہلی نظر وہاں جمع کے بیٹھا ہوا ہے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے معافی کی دل گنجائش نہیں اور بد کے اسباب اور نقصانات یہ ہی ہیں کہ ایک تو بندہ اللہ کی لانت کا مستحک ہو جاتا ہے اللہ کی لانت کا معنی کیا ہے اللہ کی لانت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر سے اٹھ گئی اب آپ سوچیں ہم میں کا کون ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ رہے تو بد نظری کرنے والا جو ہے وہ چونکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی لانت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں ہمارے بزرگ تھے لگے ان کے روم میں آیات سجی ہوئی تھی. بڑے بڑے وہ فریم لگے ہوئے تھے لکھا دوسری کوئی آیت لکھ ڈالی ला ला। اور نیچے دادا کی نانی کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہمارے معاشرے کے ڈرائنگ رومز جو ہوتے آیات قرآن بھی لکھی ہوئی اور تصاویر بھی لگی ہوئی تو مفتی صاحب نے جب ادھر ادھر دیکھا تو کہنے لگے آپ مجھے ریسلنگ کے شوقین نظر آتے ہیں <laughs> وہ صاف کہنے لگے نہیں کہ نہیں حضرت میرے ہاں ٹی وی نہیں ہے میں ریسلنگ نہیں دیکھتا ہوں کہنے لگے نہیں نہیں آپ مجھے ریسلنگ کے بڑے شوقین نظر آتے ہیں اس نے کہا کیوں کئی بار تکرار ہوا نا تو اس نے آخر پوچھا کہ حضرت آپ کیسے فرماتے ہیں کہ میں ریسلنگ کا شوقین ہوں فرمانے لگے کہ ایک طرف اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہو دوسری طرف اللہ کے غذب کو دعوت دے رہے ہو تو رحمت اور غذب کے فرشتوں کو ٹکرانا چاہتے ہو اور تم دنگل دیکھنا چاہتے گا تو ہمارا تو معاملہ الٹا ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمارے اپنے اندر انسان ہمیشہ دھوکا وہاں پر کھاتا ہے جہاں وہ قیاس اپنے اوپر کرنے لگ جاتا ہے جب قیاس اپنے اوپر نہیں بلکہ ظاہری چیز کے اوپر آپ توجہ تحقیق کریں گے تو پھر دھوکا نہیں لگتا لیکن جب انسان قیاس اپنے اوپر کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو دھوکا لگ جاتا ہے جیسے مصر کی عورتوں کو دھوکا لگا جب انہوں نے اپنے نفس کے اوپر قیاس کیا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کہنے لگی وہ ہم تو سمجھتی تھی یہ کوئی انسان ہوگا لیکن قسم اٹھا کے کانے میں یہ انسان نہیں کیونکہ انسانیت کو وہ اپنے نفس پر قیاس کر رہی تھی کہ انسان تو ہم جیسے غلیظ ہوتے ہیں انسان تو ہم جیسے بدبودار ہوتے ہیں اور یہ تو بڑا کوئی نوری صفت انسان معلومات تو کہنے لگی بشرہ ان الحاظا اللہ ملکن کریم دھوکہ لگ گیا ہوں قیاس اپنے نفس پر کیا تو اسی طرح ہم قیاس اپنے نفس پر کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا نفس ہے نا ہم ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور اندر سے ہمارے دل میں نفرت ابھر رہی ہوتی ہم کسی سے مسکرا کر بڑے ایک ہاتھ سینے پہ رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں بڑے تابے دار لیکن دل ہی دل میں اس سے نفرت کر رہے ہو دو پن ہمارے یہاں ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ دوہرے معیار نہیں ہیں اللہ کے ہاں یا رحمت ہوگی یا لانت ہوگی بس تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی دوہرا میں یار نہیں کہ ایک آدمی پر بیک وقت رحمت بھی نازل ہو اور اللہ کی لانت بھی برسے ایسا نہیں ہو سکتا لہذا بد نظری کے مرتکب پر اللہ کی لانت برستی ہے جیسے جوتے پر اللہ کی لانت برستی ہے اب آپ دیکھتے جائیں ہمارے یہاں کتنا یعنی ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کریں جھوٹ بول کر اللہ کی رحمت سے دور بد نظری کا ارتکاب کر کے اللہ کی رحمت سے دور کتنے ایسے گناہیں کہ جس پر لانت برستی تو ہم اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور دل سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں ہر کسی کی تونا ہے بڑے سے بڑے کسی بے دین آدمی کو پکڑ لے آپ کیا چاہتے ہیں وہ کہے گا مجھے اللہ کی رحمت چاہیے تو چاہتے ہم سب ہیں مگر حرکتیں ہم سب کی غیر اور اللہ پاک ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے اندر مضبوط ایمان پیدا کرو اسلام کے صرف میٹھے احکام پر عمل نہ کرو کڑوے احکام کو بھی لے لو کوئی حکم اسلام کا ادھورا نہ چھوڑو اور تعنت کرنے والے ہو جاؤ تھوڑے پر خوش ہو جاؤ جو تمہیں مل جائے اس پر راضی ہو جاؤ ہم نہ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک سے دوسرا فرد بیمار ہو جائے تو نہ پن کا سارا سلسلہ ہمارے گھر میں شروع ہو جاتا ہم کہتے ہیں ہمارا ہی گھر ملا اللہ گھر کے بعد دیگر بیمار ہو رہے ہیں مر رہے ہیں ہم تو یوں ہو گئے ہم تو پکڑ میں آ گئے نہ شکر پن کا اظہار شروع ہو جاتے اور اسی طرح ہم تالہ فرماتے ہیں سچ کو اختیار کرنے والے ہو جاؤ ہم جھوٹ پر اپنی گاڑی چلانا چاہتے ہیں ہم تالا فرماتے ہیں روزے رکھو روزے دار بن جاؤ ہم ڈنڈی مار اور روزہ بھی رکھیں گے اس میں بھی جھوٹ کاروباری حضرات روزے میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں دکاندار جو ہے وہ روزے میں پھل مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں خرد نوش کی اشیاء مہنگی چل رہی ہوتی کیوں اس لیے کہ ہماری زندگی کی گاڑی جھوٹ پر چل رہی ہے اور ہم تالا فرماتے ہیں صدقہ تو ہم صدقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں صدار جتنے بھی ہیں اس سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلو تہی کریں یہ سب مقصد کی شرائط ہیں تو اسی طرح ہم تالا فرماتے ہیں اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے ہو جانے تمہارے ناموس پر آنچ نہ آنے پائے اور ہم اس کے جتنے اسباب ہیں ان کو لیتے چلے جاتے ہیں بد نظری ہمارے ہاں ہو رہی ہے ہم کلامی ہمارے ہاں ہو رہی ہے مخلوط محفلوں میں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اور خوش ہو کر جاتے ہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات مجھ پر کیا مرتب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین صحابیات نے پوچھا کہ حضور مرد تو میدان مار گئے ان کے لیے تو جہاد کا میدان ہے یہ وہاں جا کر اپنی قربانی پیش کر کے سخرو ہو جاتے ہیں ہمارے لیے ایسا کوئی میدان نہیں تو یا تو ہمیں بھی جہاد میں اجازت دی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو جاؤ تم گھر میں بیٹھے بیٹھے شہید کا رتبہ پاؤ حدیث میں آتا ہے جو بچی کماری ہو اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس حال میں اس کی موت واقع ہو جائے قیامت کے دن اللہ پاک اس کو شہدا کی صف میں کھڑا کرے تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اور ہمیں سبق یہ پڑھایا گیا ہم چونکہ لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں ترقی کرنی ہے تو انگریز کی طرح تمہیں مادر پدر آزاد ہونا چاہیے لہٰذا آج وہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں داخل ہو گیا جو ہماری پہچانی نہیں تھی جس سے ہمارے اسلاف نفرت کرتے تھے آج وہ ساری چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی لہذا آپ دیکھیں شادی بیاہ کے معاملوں میں ایک میری درخواست ہے جو حضرات پہلے آیا کریں وہ کوشش کیا کریں کہ سب پہلی والی جو ہے وہ بھر جائے کرے بعد میں آنے والے پھر آپ کا وہ اکرام اس سے مجرو ہوتا ہے کہ جب دوسرے لوگ آپ کے کندھوں کو پلانتے ہوئے جائے حدیث میں بھی اس سے منع آیا تو کوشش کیا کریں کہ پہلے سے جڑ کر بیٹھ جائے کیونکہ ہماری مسجد چھوٹی ہے تو پیچھے آنے والوں کو آپ کے کندھوں کو پلانگنا نہ پڑے آپ پہلے سے اس طرح اپنے قریب قریب ہو جایا کریں اور ویسے بھی جب دین کی بات ہو رہی ہو تو جتنا آپ جڑ کر بیٹھیں گے وہ ہے نا الاقسلام وہ شہید جو متوجہ ہو کر بیٹھا اس کے دل میں بات اترئی جس کی توجہ ادھر ادھر ہو جو بیٹھا مسجد میں اور دیکھ بار سڑک پہ رہا ہو تو اس کو کچھ نہیں ملے گا تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے ہو حضرت شاہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے تو اس کو کوئی غلط سوچ رکھنے والی عورت ہوگی اس نے اس کو دھوکا دے کر اپنے گھر لے گئے شاگرد کہ بیمار ہے اس کو ذرا دم کرنا ہے آپ سوفی نظر آتے ہیں ساتھ چلیں اب جب وہ ساتھ گئے وہاں تو اس عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دے دی یہ بیچارہ اللہ والا آدمی تھا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا شاگرد جب اس نے دیکھا کہ چھٹکارا کوئی نہیں ہے تو اس نے کہا مجھے تقاضا ہے میں ذرا باتھ روم چلا جاؤں اس زمانے کے بات ہماری پیٹی شیٹی رکھی ہوتی تھی اس میں غلازت پڑی ہوتی تو یہ جیسے باتھ روم گئے تو وہ غلازت اٹھا کے اپنے سارے جسم پر کپڑوں پر مل لی اور جب باتھ روم سے باہر آیا تو اس سے بدبو کے جو دھبکے اٹھ رہے ہیں تو عورت پانی لیا اور کپڑوں کو صاف واف کیا کلاس میں پہنچنے میں دیر ہو گئی شاہد العزیز رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ان طلباء سب بیٹھے ہوئے یہ نوجوان بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آ کے سب سے آخر میں بیٹھا ناموس کی حفاظت کا سلا اللہ پوری کلاس معطر ہو گئی تو مجبور حضرت شاہد العزیز رحم اللہ کو پوچھنا پڑا کہ تم میں سے آج اتنا تیز عطر لگا کے کون آیا تو جب سب نے تھوڑی سی اسمیل لی تو سب نے اشارہ کیا کہ حضرت یہ نوجوان جو ہے یہ اسمیل لگا کر آئے یہ خوشبو لگا کر آئے اس کو کھڑا کیا پوچھا اس نے کہا حضرت میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا میں نے غلازت ملی اللہ رب العزت نے اس کا صلاح یہ دیا چنانچہ مرتے دم تک اس نوجوان کے جسم سے خوشبو جاتی تھی اور لوگ محسوس کرتے تھے اور اس کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا تھا تو ناموس کی حفاظت کرنے والوں کو لپاک نوازا کرتے ہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے ایمان میں مٹھاس مل جاتی ہے اور کئی منازل طے کرنی ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جو اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور آخری بات جو حق تعالی نے اس عصایت میں فرمائی وہ فرمائے وزا اللہ کثیرہ وزا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے لوگ مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں ذکر اللہ کا یا تو زبان سے ہوتا ہے <واحد الاستصال حضرت> جس کو ذکر جلی کہتے ہیں اور یا من کے اندر ہوتا ہے دل میں اس کو ذکر خفی کہتے ہیں مگر دونوں ذکر اپنی جگہ حیثیت رکھتے ہیں چاہے ذکر جلی ہو یا ذکر خفی ہو مگر اللہ کو یاد کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہے اور یہ دل اللہ نے بنائے ہی صرف اپنے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ اللہ پاک نے جو مومنین کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا تو فرمایا کہ ان اللہ انفالا ہم نے تمہاری جان اور تمہارے مال کے بدلے میں تمہیں جنت دی دل کا تذکرہ نہیں فرمایا کیوں دل تو ہے ہی ہمارا جیسے مسجد وقف ہوتی ہے نا تو وقف کی جائیداد جو ہوتی ہے یہ نہ بک سکتی ہے نہ اس کو اور کوئی یوز کر سکتا ہے یہ جس کام کے لیے وقف ہوئی ہے وہ جائیداد اسی لیے قبرستان وقف ہے تو وہ صرف مردوں کی تدفین کے لیے مسجد وقف ہے تو وہ صرف عبادت خانہ ہے اور نمازوں کے لیے اور اعمال کے لیے وقف ہے تو اسی طرح مومن کا جو دل ہے یہ صرف اللہ کے لیے اور اس میں اللہ ہی کا اللہ ہی کی یاد ہونی چاہیے خفیہ اللہ کو اپنے من کے اندر یاد کرو اور خوشبو کے ساتھوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہو جاؤ فضغرونی الگ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہاں علماء نے کجی نقطہ لکھا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ اللہ کہیں اور اللہ کہیں میرا بندہ میرا بندہ بات یہ ہے کہ انسان جیسے ایک نوجوان کسی پوسٹ کے لیے نوکری کی درخواست دیتا ہے اور جب اس نوجوان کو پتہ چلتا ہے کہ جو افسر میری میرا انٹرویو کرے گا وہ میرے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں پرانے کلاس فیلو ہیں تو وہ اپنے والد کو جا کے ملوا دیتا ہے کہ منہ جا کر آپ اس سے ملنے آپ کے دوست ہیں تاکہ مجھے فیور مل جائے تو اب وہ ملاقات ہو جاتی ہے پھر انٹرویو کے دن دوبارہ اس کے والد فون کرتے ہیں تو پھر پھر لمبی چوڑی تمہید اور تفصیل نہیں بتاتے اس انٹرویو والے دن کے فون پر صرف اتنا بولتے ہیں مجھے یاد کر لینا یعنی جب میرا بیٹا آ جائے تو مجھے یاد رکھنا فیور دینا ہے تمہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو فض جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا یعنی جب تمہیں میرے فیور کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن میں تمہیں فیور دے دوں گا تم مجھے یاد کرو جب تم نیک اعمال کر کے میری طرف راغب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں مزید نیک اعمال کرنے کی فیور دے دوں گا رکو از کو رکو میں تمہیں یاد کر لوں گا فضک رونی از تم مجھے یاد کرو اعمال کے ذریعے سے میں تمہیں مزید توفیق کے ذریعے سے یاد کرتا رہوں گا یہ اللہ کا یاد کرنا ہے تمہارے دوست ہو بزرگ ہو بھائی بات یہ ہے کہ ہر تعالیٰ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں میں نے اپنی جنت تمہارے لیے بنائی میں اپنی جنت میں تمہیں تمام انعامات دوں گا لیکن بات یہ ہے کہ میری جنت کے حصول کے راستے میں یہ دس شرطیں یہ دس باتیں ہیں کہ تم اسلام پر مضبوطی سے جمے رہو تمہارے پائے استقامت میں لفظش نہیں ہونی چاہیے وہ اقبال نے کہا نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا نہیں ساحل تیری قسمت میں اے موج ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا تو آج جو ہم نے دوغلا پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے شیطان بھی ناراض نہ ہو ہم نے وہ کسی شاعر نے کہا نا ہم نے طوافِ کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی تو ہم دونوں راستوں کو اختیار کیے انہیں اور ہر تالہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے بندے ہو تو میرے راستے پر آ جاؤ اسلام میں ڈنڈی نہ مارو دین وہ دین مکمل ہو چکا الم اکمل لکم دین کم و اتمم تو علیہ کم نعمتی تو لکم الاسلام دین ہم نے تمہارے لیے دین حجت الوداع کے موقع پر مکمل کر دیا یہ قرآن کی آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے صوبۂ معدہ کی آیت یہ آخری نزول کی اعتبار سے آخری آیت کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا تو دین اور شریعت وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ اب اس میں ترمیم اور تنسیخ کا حق ہمیں نہیں ہے لہٰذا في سلم کافہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ غلافت الخط شیطان شیطان کی پیروی اختیار نہ کرو اس کے راستے پہ نہ چلو راستہ صرف ایک اور اس راستے کی تمنا اور طلب تم ہر نماز کی ہر رقط میں کرتے ہو کہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا اس کا ترجمہ بھی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں کیا باقی تمام مفسرین نے لکھا کہ بتلا ہمیں راشی دی تمام مترجمین نے یہی لکھا بتلا ہمیں راشی دی حضرت شاہ عبد القادر محب سے دل اللہ علیہ نے الہامی قسم کا ترجمہ فرمایا فرمائے چلا ہمیں را سیدھی پر دکھا ایب ہوتا ہے نا آپ کسی جگہ میں ایڈریس پوچھ رہے تو آپ دکاندار کے پاس کھڑے ہوئے بھائی فلاں نمبر بنگلہ جو ہے وہ کس طرف اس نے آپ کو کہا سیدھے جائیں الٹے ہاتھ مڑ جائیں دائیں مڑ جائیں وہاں پر تیسرا بنگلہ یہ ہے دکھانا راستہ سیدھا اور ایک آپ نے کسی سے کہا بھئی یہ ایڈریس کہاں پر ہے اور اس نے آپ کو کہا آئیے میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں یہ ہے چلا راہ سیدی پر تو حضرت نے فرمایا کہ المستقیم چلا ہمیں راہ سیدی پر یعنی ہاتھ سے پکڑ کر ہمیں چلا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو یہ راستے کھلے ہوئے یہ دس شرطیں کہ اسلام میں ڈنڈی نہ مارو ایمان تمہارا مضبوط ہونا چاہیے جتنا مل جائے اس پر قناعت کرنے والے ہو جاؤ سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑو صبر کا دامن اختیار کرو جو بھی حالات تم پر آئیں اس پر صبر اختیار کرنے والے ہو جاؤ یہ ساری تفصیلات بیان ہوتی رہی ہیں آپ کے سامنے اور تواز اختیار کرنے والے ہو جاؤ خوشبو اختیار کرنے والے ہو جاؤ روزہ رکھنے والے ہو جاؤ اور روزے کے بعد کیا تھا صدقہ دینے والے ہو جاؤ اور والحافظین فروج والحافظات والذاکرین الحافظات وزاکرین اللہ کثیرہ وزاکرات اور اپنے حفاظ اپنے ناموش کی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ اور ذکر اللہ کا کثرت سے کرنے والے ہو جاؤ تو ان دس کاموں کے سلے میں تعلیٰ فرماتے مغفرات پھر ہم تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ اگر تمہارے اندر یہ دس خوبیاں آ جائیں گی تو ہم تمہاری مغفرت پکی کر دیں وہ اجراً اور تمہیں بڑا اجر عطا کریں گے جو تمہاری سوچ سے بھی بالا تل ہو اتنا تمہیں نواز دیں گے ہم کہ تم خوش ہو جاؤ تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں ان دس باتوں پر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے لوگوں میں شمار ہوں ہم نیکی کرنے والے ہو جائیں اور برائیوں سے اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے ہم سچے دل سے توبہ کرنے والے ہو جائیں اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے تاکہ اللہ کی ہم یاد میں آ جائیں جیسے اللہ پاک فرماتے نا اس فسکرونی از کو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ ہمیں عوان کی بھی توفیق دیتے جائیں اور آخرت کے میدان میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ ہمیں فیور دینے والے ہو جائیں کہ یہ تو میرے محمد کی امتی ہی ہیں ان کو میں یہ فیور دے دیتا ہوں یہ فیور تب ملے گی جب یہ دس خوبیاں ہمارے اندر ہوں گی اگر ان میں سے کچھ کمی رہ گئی تو پھر فیور ذرا مشکل ہو جائے گی اللہ ہم سب کی ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے وہ آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمین سنتیں ادا